إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمادنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فهو ها فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عمان آباد فعد بلّہ من شیعقان الرجیب بسم اللہ محمان الرشی وب سعین السان اب والی احسانہ محترم سامعین دینی بھائیوں اور دوستو اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک مختصر عادت کا حصہ ہم نے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ رکھیں ان کے ساتھ اپنا رویہ اپنا رویہ ہمدردی کا الفت کا محبت کا ادب کا معاملہ کریں اور ان کی نافرمانی اور ان کی توہین اور ان کی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں وب سعین انسان ہے وہ ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اچھا احسان کرے دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور ان کی نافرمانی سے منع کیا ہے اللہ رب ابو کا اللہ تعبد اللہ عیا و والدین احسانہ یہ مقام مرتبہ ہے والدین کے احسان کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے ساتھ ان کے حقوق کو جوڑ رکھا ہے اللہ حرب العالمین نے بڑا مقام اور بڑا اونچا مرتبہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے سننے ابن جان سورن ترویدی او مسد احمد بن حمبل کی روایت ہے نبی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ سلاط اسلام ہمارے گھر میں موجود تھے میں اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی نبی علیہ اللہ اپمان کے ساتھ لیٹے ہوئی تھی آپ کی نیند لگ گئی آپ سو گئے لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں آپ اٹھے اور آپ بہت ہی زیادہ مسکرا رہے تھے آپ کے چہرے مبارک اور خوشی کے بڑے آثار تھے ہم نے کہا فدا و بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو فدا ہوں آپ پر آپ سو رہے تھے اچانک ہنستے ہوئے کیوں اٹھ پڑے آپ نے شاپ نمائشہ کریم تو فرائی تھی پھر جن سمے تو یقر القرآن عشا تمہیں پتا نہیں ہے میں سو رہا تھا میرے رب نے میرے جنت کی زیارت کرائی دکھلایا سارا پردہ ہٹا دیا اور جنت کے مند اندر میں نے دیکھا شامع تو قاری یا فرق ایک کوئی بہترین قاری ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے اور اس کی تلاوت قرآن اور اس کی بہترین قرآن پوری جنت کے اندر سنی جا ہے میں نے کاف امن ہادھا اے لوگوں ذرا بتاؤ یہ اتنی بہترین آواز اور کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت قرآن جس کی تلاوت قرآن جنت پہ سنی جائے تو فقیر علی ہمیں کہا گیا کہ یہ کوئی فرشتہ اور کوئی جن نہیں ہے یہ کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہے یہ آپ کے مدینے کے فنا گلی کے اندر رہنے والا آپ کا ایک نوجوان امتی ہے جس کا نام ہارسا بن نعمان ہے اس کی تلاوت قرآن وہ اپنے گھر میں مدینے کے گلیوں میں کرتا ہے اور اس کی تلاوت قرآن پوری جنت میں سنی جاتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے کس بنا پر بتایا گیا وہ ابرا سے بھی اس وقت آپ کے امتوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردان اور ماں کا خدمت گدار یہ نوجوان غریب انسان ہے میرے بھائیوں پھر اللہ رسول نے شاخما وقدال کملبر وقدال کمل بیر وقدال کملبر اے تک آنے والے ہمارے امتوں یہ فضیلت شب ہارسا کو حاصل نہیں ہے جو انسان اپنے ماں باپ کا فرما پردار ہوگا اللہ رب بال اس کو یہی عزت عطا کریں گے اللہ ہم سب کو ماں کو وفادار فرما بردار خدمت گزار بنائے کمال کی بات یہ ہے نبی اللہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صاحبی کہتے ہیں کہ میں راستہ پڑھ کے گزر رہا تھا میں نے دیکھا ایک شخص نبی علیہ السلاۃ السلام کو کا راستہ روک کر کے کھڑا ہے اور آپ کے موڈے پر کندھے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے ہی ہیں اور آپ کو کچھ تاکیب کر رہا ہے میں نے بہت دیر تک انتظار کیا لیکن وہ انسان ہٹتا نہیں آپ اس سے فارغ نہیں ہوتے مجھے اچھا نہیں لگا میں واپس چلا گیا کہ کی کیسا انسان ہے نبی کو اس طرح سے تکلیف دے رہا ہے اور اس طرح سے کھڑا رکھا رکھا ہے کی دیر سے کہا میں چلا گیا لیکن دوسرے دن جب آیا تو اللہ سن فرمایا ہارش تم نظر آئے کہ کیوں واپس چلے گئے یا رسول اللہ میں آیا تھا کہ آپ سے سلام کروں آپ کا دیدار کروں آپ کے پاس بیٹھو لیکن وہ پتا نہیں کون انسان تھا جس نے آپ کو اس طرح سے پکڑ رکھا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ آپ کو بیٹھنے دیتا ہے نہ وہ جاتا ہے نہ آپ کو چھوڑتا ہے آپ کو کھڑا کر کے آپ کو کچھ سمجھا رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا میں واپس چلا گیا اللہ رسول نے فرمایا کیا تمہیں م معلوم ہے وہ کون تھے لا اللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا بے ادب انسان تھا جس نے راستے میں آپ کو اس طرح سے کھڑا کر کے تکلیف دیا آپ مسکراؤ کے فرمایا ہارشہ وہ انسان نہیں تھے پدا کا جبرائیل امین وہ اللہ کے محبوب فرشتے جبرائیل امین تھے کھڑے ہمارے پاس رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے بس اتنی دیر تک کھڑے رہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرنے کی تاکیف کر رہے تھے حضرت ہارسا نعمان کہتے ہیں پھر اس کے بعد علیہ رسول نے فرمایا کہ اے ہارسا یاد رکھو تم لو تقم کا اگر چند قدم آگے بڑھ کر کے تم سلام کیے ہوتے تو جبرعیل امین کہہ رہے تھے لو تھم اے البی یہ آپ کا اہمتی نوجوان جو مدینے کے اندر سب سے بڑا اپنی ماں کا خدمت گزارے اگر یہ چند قدم آگے بڑھ کے سلام کرتا تو اللہ کی قسم میں جبرائیل بھی اس کے سلام کا جواب دیتا دوستوں حرق گلا باپ جس کے زندہ ہیں غریب اچھنگے خدمت گزاری کرتا رہے حضرت حسن بسنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آنا آج انسان ہمارے اور آپ کے اولاد کا یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے آج ایک موبائل نہیں اور پتا نہیں کیا کیا چیزوں نے ہمیں گھر میں رہ کر کے بھی اپنے با ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں دیتی ہیں ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے ان سے کچھ سیکھنا ان سے کچھ سمجھنا ان کی دل جوئی کرنا ان کی خدمت کرنا آج نوجوانوں کو اور بچوں کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے سب کچھ ان کی ساری دنیا موبائل میں آ چکی ہے میرے بھائی کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کتنے بڑے ادر و آپ سے محروم ہیں کاش اپنے ماں کے پاس بیٹھتے ان کی دل جوئی کرتے ان سے کچھ سیکھتے ان کی کچھ خدمت کرتے اور ان کے متعلق اور ان سے کچھ اچھی باتیں سنتے تو بڑا ادر سلام ملتا امام حسن مسلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا حسن بصری کہتے ہیں آنے کا بات کہا یا حسن البشری اے امام محترم ہماری والدہ کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہم رات کا کھانا اپنی والدہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں ہماری والدہ انتظار کرتی ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے کہ رات کا کھانا ہم دن میں تو کہیں بھی رہتے ہیں لیکن رات کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھائیں کیا خیال ہے ہمیں بہت ساری مشغولیات ضروریات ہوتی ہے لیکن ماں کی خواہش سے تمنا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ نے کہا سن لے فٹا تو ہاں ارام اگر تم اپنی ماں کی دلچوئی کے لیے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے کان کو سمیٹو اپنے نفس کو قیام ادا کرو اگر تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھالو لو دسترخوان پر کچھ اس کی خدمت کر لو اور اس کی حوصلہ افزائی اور اسے پیار بھرے انداز سے ماں کو پکار کے ماں کہہ دو اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں تمہارا یہ بیٹھنا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کے پاس بیٹھ کر کے اس کے ساتھ کھا پی لینا اچھا بات کر لینا نفلی حج کرنے سے بڑا سوال اللہ تجھے ایک روزانہ سے دے گا اللہ تعالیٰ خدمہ کرو ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی بلائی اچھی اچھا رویہ بہترین شروع اور ان کی خدمت کرنے کی تو فکر سے فرمائے لکمان حکیم نے اپنی اولاد اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی اور کہا تھا وہ سا ماں سے دنیا معروفہ اے میرے پیارے بیٹے جب تک زندہ رہنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی صحبت رکھنا اور ان کے ساتھ اتنے بیٹھنے میں بہترین معام اختیار کرنا اسی لیے نبی علیہ السلا السلام نے بھی بڑی تاکیف کی کہ انسان باہور اکبر زیادہ سے زیادہ فالتو. وقت اپنے دوست احباب اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد دوست احباب کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو اور ماں باپ کی دعائیں لے نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کلاں قلن اے میرے بندے ہمیشہ اپنے والدین سے بات کرنا تو محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ تکریم و کے ساتھ کرنا اللہ تعالی ہم سب کو مل کے تحفظ میں سے فرمائے اکول کو لاڑا اللہ الحمد للہ وقفہ صفحہ امباد محترم دوستوں جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں زندہ ہیں ان کے ساتھ تو ابھی آپ نے سنا ابس لگانا بیٹھنا ان کی خدمت کرنا فرما برداری کرنا کتنا بڑا عجر و ثواب ہے مسکراتے یہ چہرے سے ماں باپ کے بعد بیٹھ کر کے کچھ کھا لینا ان کی عزت افزائی کر دینا ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لینا امام حسن بشری رحمت اللہ کہتے ہیں نسلی حج کرنے سے بڑا عجر و ثواب ہوا کرتا ہے ایک بڑے تابعی کا ایک اور ہے جو سینکڑوں صحابہ اقرام کے شاید تھے لیکن جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کم سے کم دو چیزیں یاد رکھو نمبر ایک اللہ رب ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں گا دعا مقصد بکر رب ہما هم کما رب بیان ہمیشہ ان کے حق میں دعا کریں نبی اپنے دعاؤں میں نہ بھولیں نبی الحیث صلاب صاحب سے پوچھا گیا یار سور اللہ والدین کے کے بعد بھی ان کا کشحک ہمارے اوپر ہے تو پانچ حقوق بیان کیا آپ ان میں سے ایک تھا جب اپنے لیے دعا کرو تو اپنے والدین کو بھی دعاوں میں شامل کرنا کبھی اپنے والدین کو ایسا نہ ہو زندگی میں کہ اپنے لیے دعا مار لو اور والدین کو گھول جاؤ اور آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اپنے ساتھ اپنے مقررت کے ساتھ ساتھ اپنے حق میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ والدین کے دعا کا بھی اللہ حکم دیا ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے کہ ان کے حق میں ان کے رشتے ناتوں کے ساتھ ان کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں رکھا ہے جیسے کہ صحیح مسلم ہے اور میرے بھائیوں میں سنہری مرشد احمد حنبل کی روایت نبی احساس رواتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ رب العالمین فرمائے گی حساب کتاب ختم ہوا جہاں اپنی جنت میں داخل ہو جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا بہت جہاں رکنا چاہے گا اللہ فرمائے کہ اور اوپر جا اور اوپر جا اور اوپر جا انسان ایک دو مرتبہ ٹھہرب اب اللہ رب العالمین کہتے چڑھتا گیا تو بہت بلند و بالا جگہ بچہ گیا بہت اوپر چلا گیا جنت میں گیا تو اللہ فرمز بندہ کہتا ہے اللہ میں نے اتنا عمل تو نہیں کیا تھا کہ مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام و مرتبہ مل جاتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کیوں اللہ یہ تو کہیں کچھ گڑبڑی تو نہیں ہو گئی ہے میرے حساب سے جہاں میں پہلی مرتبہ رکا تھا وہی ہماری جنت تھی لیکن آپ ہم کو اوپر چاہ دل جا رہے ہیں کتنے اوپر رہ کے آپ نے جنت دے دی تو کیا بات ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سدق تھا صحیح کہا ت نے پہلی مرتبہ جہاں رکنے کا ارادہ کیا تھا تیرے زندگی میں تیرے نیک آماد کی بنا پر تو اسی جنت سے مستحق تھا لیکن تو نے اولاد کی صحیح تربیت کی تھی اور تیرے مرنے کے بعد ساری زندگی تیری اولاد تیرے حق میں دعائیں نفرت کرتی تھی اس لیے کہا صبح اللہ فرمائے گا ہر آپ بے استفارے مرادی کا لق تو تم عمل کر کے آ گیا تھا لیکن اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑا تھا تیری اولاد تیرے حق میں دعا اور دعائے مقصد جو کرتی تھی دو آگے اولاد کی دعاؤں کی درخت سے اتنا اونچا مقام تجھے جنت میں مل گیا اللہ تعالی ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کر کے توفیق کے کہ او دنیا سے جائیں تو ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمارے لیے دعائیں نفرت کرتے رہے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نسے فرمائے ارحال تمام مسلمانوں کو شفا کلی عطا فرما ہر مریض ہر پریشان مسلمان اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے اسے صحت و رافیت عطا فرما اور یہ بنا اور یہ آفت جوائی ہے اللہ راب العالمین جلد از جلد اس کو امت مسلمہ سے اٹھا دے اور امن و امان اور صحت و رافیت کا ماحول عطا کر دے ار عالمی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ملک وہاں کے رہی سدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور حفاظت اور آفیت میں الاحمد ان حضرات سے وہ لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم کی خیر ہے ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا غلط آپ کی ناراضگی ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حافظ اللہ کو اللہ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے الحال امین ان حضرات سے اچھے کام لے جس میں امت کا قوم کا سب کی خیر ہو اور ان تمام کو امن و امان کا دہورہ بنا دے دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر ملکوں مسلم ملکوں کو بنا اور آفتوں سے بچا کر کے صحت اور آف کے باشندوں کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں امن و امان قائم کر دے اور جہاں مسلمان اکلیت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عز و عزت عصمت عزت حفاظت وال اللہ و مسلمان عباد اللہ رحم اللہ ہمارے چینل کیجیے اور بے لائکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ